أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ليس بإيمانكم ولا إيمان أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجذره من دون الله وليا ولا نصيرا لئی سبانی نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے دور و مدار تمہاری عرضوں پر ہے والا امانی اہل کتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات ان کی آرزوں پر جو کوئی بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی اس کا بجرا اسے دیا جائے گا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَى اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار نہ پائے گا ایسے کتاب کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں کہتے تھے لن ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اگر گئے بھی تو چند دن گنتی کے اس کے بعد نکل آئیں گے نبی ہماری حمایت کرے گا ہماری شفاعت اور سفارش کرے گا تو ہم باہر نکل آئیں گے تو یہ ان کی آرہوئیں اور تمنائیں اور ان کی خواہشات تھی لیکن اللہ تعالی کے فیصلے کسی کی آرزو پر موقوف نہیں ہوتے نہ ہے کتاب کی آرزوں پر اور نہ ہی تمہاری تمناؤں اور تمہاری آرزوں پر آج بھی کئی نادان مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں تو ہمارے لیے یہ شخص اور اعزاز ہی کافی ہے جو مرضی کرتے رہے ہم اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور ہم باہر نکل آئیں گے عمل کریں چاہے نہ کریں اپنے بڑوں بزرگوں پیروں فقیروں اور گدی نشینوں پر تقیا کیے عمل سے غافل بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و صاحب نے ان کے اس طرح کے خیالات کی نتیجی ہے فرمایا نئی سا بھی امانی کم والا امانی اہل کتاب نہ تو تمہاری خواہشات پر دور ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر میں یمل جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلا دیا جائے گا برے کی بری سزا اور نیکی کا اچھا بدلہ اور خلا یہ اللہ کی طرف سے ملے گا ہی ملے گا خوش فہمیاں اور خام خیالیاں یہ سزا کو دفع نہیں کر سکتی کہ بندہ خوش فہمی میں بتلا رہے اور سدا سے بس جائے ایسا نہیں ہوگا سدا ضرور ملے گی من یا عمل تو ان یوج دنیا میں مل جائے خا آخص میں ملے گی یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توبہ کرنے کی وجہ سے یا کسی نیک عمل کی وجہ سے یا پھر دنیا میں آنے والی کسی مصیبت کی وجہ سے معاف کر دے برائی اس کی معافی توبہ کرنے سے مل جاتی ہے یا بندہ بڑے نیک امال کرے تو چھوٹے موٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں ان سب تاریخوں کا ختم کر دیتی ہیں نیکی کرنے کی وجہ سے بھی بندے کے گنا معاف ہو جاتے ہیں یا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی مصیبت دیتا ہے تکلیف اور پریشانی سے دوچار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اس انداز میں گناہ ختم ہو گیا تو ہو گیا وغیرہ میں یہ امن سو یوجزادی جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلا دیا جائے گا یعنی یہ نہ سمجھے کہ کوئی قیامت کے دن اپنے زور سے بچ جائے گا ایسا نہیں ہوگا اپنے لیے اللہ کے سوا نہ وہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار ہاں اللہ تعالی خود ہی دنیا کی تکلیفوں کو اس کے لیے کفارہ بنا دے یا اس کے تو و سنت پر گامزن ہونے کی وجہ سے اس سے درگزر کر دیں یہ ایک الگ بات ہے وہ اللہ مالے کو مختار ہے اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اور اس کو اس کے گناہ یاد کروائے گا تو نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا فرمائے گا میں نے ڈالا میں تھا اب بھی میری رحمت میں چلا گیا اللہ تعالی مالک ہے مختار اللہ, تعالی ہے ہے اللہ تعالی ہی یہ کام کرے گا وَلَا مِن دُورِ اللَّهِ وَلَا اللہ کے سوا اور کوئی کسی کو عذاب سے بچانے چھڑوانے والا نہیں اور اور جو بھی کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت وہ اس حال میں کہ وہ مومن ہو ایمان کی حالت میں مومن ہونے کی صورت میں کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا فعلائی کا ید تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے ولا ظلمان قیرہ اور تل برابر بھی وہ ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی نیک عمل کے سرے میں جنت کام ملے گی وہ <مُمِن> مومن ہو بندہ مومن نہ ہو جتنے مرضی نیک نیکمل کرتا پھر اس کو جنت نہیں ملے گی جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے کافر لوگ بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں نیکی کے کام ریفا ہے کے کام ہیں جی بڑی این جی اوز بنا کے لوگوں کی خلاح و بہبود کے بڑے بڑے, بڑے کام کرنے ایمان نہیں ہے نا کوئی فائدہ نہیں تو قدیم نہ ما ماں من میں نے آںا لینا سجائے سارا کچھ ختم ہو جائے گا ان کے نیک اعمال ختم ہو جائے گا اذہب تم فری بات ہی کمفی کہا جائے گا جو تم نے دنیا میں نیتیاں کی تھی نا اس کا فلا نے تم کو دنیا میں دے دیا دنیا میں ہی تم نے ان کا ان سے فائدہ اٹھا لیا یہ جو کافروں کی ترقی اور ان کی عیش و عشرت جسے دیکھ کر مسلمان لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کئی کمزور ایمان والوں کی آنکھوں کو ان کی ترقی اور ان کی دولت کی چکا چون وہ کھیرا کر دیتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے ایش و آرام میں ہیں وہ ان کا جو ایش و آرام ہے وہ وقتی ہے دنیا میں ہے اور اس کا سبب کیا ہے وہ جو تھوڑے بہت نیک نیکمال کرتے ہیں نا دنیا میں اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و صاحب کافروں کو ان کے تھوڑے بہت نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہے ایسا کہ جس کو دیکھ کر کئی لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے دل دلچانے لگتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو انہی نیک مال کا جو بدلہ دیں گے وہ کیسا ہوگا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا تو جنت میں یہ لوگ داخل نہیں ہو سکیں گے اپنے نیک مال کے باوجود کیوں اس لیے کہ یہ مومن نہیں مومن ہونا شرط ہے ایمان کے بغیر عملے صالح کا کوئی خدا نہیں اور ایمان گیارہ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تو و رسالت کی بندہ گواہی دے نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کرے مالے غنیبت میں سے خمس ادا کرے فرشتوں پر ایمان لائے نبیوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے آخرت والے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے یہ گیارہ کام کر کے بندہ ممن یہ کام کرے اور اس کے بعد کوئی بھی نیک نیکمل کرے وہ نیک نیکمل اس کے لیے جنت میں داخلے کا واحد ہے تو میں یہ عمل منصف ان کا وہ ممن ان کوئی بھی مرد یا عورت نیک سال اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ممن ہو پھر فلاد فول یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولا عید اللہ یہ تل برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے تل برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹنی گٹنی کے پیچھے ایک چھوٹا سا نکتا ہوتا ہے جہاں سے اس کی جاڑ نکلتی ہے ایک طرف سے کھجور کی گٹلی پہ وہ لاری لگی ہوتی ہے اس کے دوسری جانے چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیر یعنی بالکل تھوڑا معمولی ارب لوگ وہ معمولی چیز کو نقیر کے ساتھ تصویر دیتے ہیں لا یو دامونا نقیر ہمارے ہاں اردو زبان میں محاورے میں اس کی جگہ پر تیل کا لفظ چلتا ہے تیل چھوٹا سا ہوتا ہے نا بلی سا ایسے مال اتنا رش تھا تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی اب تیل دھرنے کو جگہ تو ہوتی ہے مقصد کیا ہے وہ زیادہ بھیڑ بہت راشب گنجائش نہیں تھی وہاں بھی. تیل تل دھرنے کو جگہ نہیں تو اردو زبان میں تیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے محاورے میں ان کے ہاں نصیر کا رسد محاورے میں استعمال ہو گئے محاورات ہر زبان میں الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا اس پر پمن اختن دینن میمن اسلم وجہ پمن اختن اور کون زیادہ اچھا ہے دینن دین کے اعتبار سے میمن اس آدمی کی نسبت اسلم وجہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے مٹی کر دیا اللہ کے تابے کر دیا وہ ہوا مفت ن جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو ہونیفہ اور اس نے ملت اس ابراہیم کی ابراہیمی دین کی پیروی کی حنیفا جو کہ ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا یکسو یک طرف تھا بحد اللہ ابراہیم خلیلہ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا مِن مَنْ اللہ کے لیے اپنے چہرے کو تابع کر دے عمل کی قبولیت کے معیار اللہ تعالیٰ نے اس آئٹ میں مقرر کیے ہیں ان میں سے پہلا معیار یہ ہے اسلام وجہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرے یعنی مکمل طور پہ اللہ تعالی کا تابع فرما ہو جائے دوسرا وہ, وہ سین اور وہ محسن ہو تیسرا ولت ابراہیم ملت ابراہیم کی پیروی کرے حنیفا ابراہیم مشرق نہیں تھے حنیف تھے یقصو یکسرف اکیلے اللہ کی طرف دوئی اختیار کرنے والے نہیں تھے چہرہ تعداد کرنے کا مطلب اپنے قول اپنے پیم سب کچھ مکمل طور پر اللہ تعالی کے سپورٹ کر دے اپنی مرضی ختم بلکہ بندے کی زندگی میں اس کے رب کی مرضی یہ ہے اصلم وجہ یہ ایمان ہے وہ ہونے کا مطلب احسان ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دے احسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انٹاح کا اناہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے عبادت کرنے کا تو یوں عبادت کرو جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ عبادت کر رہے ہو اللہ کو دیکھ رہے ہو علم ہو یا راہ آپ اللہ کو نہیں دیکھتے اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا تو اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہو تو ایسا اخلاق پیدا کرو کہ تمہیں بھی یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں ملت ابراہیمی کی پیروی کا مقصد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا تابع فرمان ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملت ابراہیمی پر تھے اہل ایمان ملت ابراہیمی ہی پر ہیں اللہ سبحانہ خانہ حضرت فرماتے ہیں انا اولمین ابراہیم علیہ اللاط والسلام کے قریب یقینا وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ تبا جو ابراہیم کے قلیم کا روسار تھے وہ حاضر نبی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ اور جو ایمان لائے اہل ایمان یہ ابراہیم علیہ صلاح والسلام کے زیادہ ترین ہیں یعنی اگر ایمان میں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں احسان اور خلوص نہیں تو بھی عمل قابل قبول نہیں کیونکہ احسان اور خلوص نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ریاکاری عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو نتیجہ تک ریاکاری ہی ہوگی ریا ساری کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اور جو ملت ابراہیمی پر نہیں یعنی نبی کے طریقے پر نہیں وہ بھی قابل قبول نہیں سنت کے مطابق عمل ہوگا تو قبول کیا جائے گا سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا وجا سنت کے مقابلے میں بجا کی ہوتی ہے وبا صدی اللہ ابراہیم خلیدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو اپنا خلیل بنایا خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی دوستی دل کے درمیان تک دل کے اندر تک پہنچی ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ سلاط و سلاد کو اپنا خلیل بنایا یعنی ابراہیم علیہ بھی خلیل اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا ابو بکر رضی اللہ عنہ رحم کو خلیل میری خلت جو ہے وہ اللہ کو اٹھانا ہوا تھا رحیم خلیل ور اللہ و و ما معافی سماجاتی و معافی اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے کان اللہ بکی کا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب گھیرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ابراہیم اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو اپنا دوست بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح دوست برابر ہوتے ہیں ان کی ملکیت بھی ایک جیسی سمجھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں میرے اور تیرے میں کیا فرق ہے یعنی اللہ سبحانہ خیال نہ کی خدمت میں ایسا کام نہیں ابراہیم علیہ السلات و سلام اللہ کے سلیب تھے لیکن وہ اللہ کی ملک ہیں اللہ کے برابر نہیں اور اللہ اللہ کی معافی خرم آسمان میں جو ہے جو اس زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے تو ابراہیم علیہ السلاتم و بھی زمین پہ تھے اللہ کی ملک ہیں دوستی اور خلت کی وجہ سے اللہ کے برابر نہیں ہو گئے و زمین کی ملکیت اب بھی اللہ ہی کے پاس ہے ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا قریل بننے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم علیہ سلاۃسلام اللہ تعالی کی ملک میں شریک نہیں ہوئے صرف اللہ ہی کی ملک ہے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر اور ہر چیز کا احاطہ وہ بھی اللہ کے پاس ہے زمین اور آسمان کی ہر ہر چیز کا علم اللہ کے خلیلوں کو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی تعالیٰ اللہ کو بالکل ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہاں یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان خاص بندوں کو اپنا قبیل قرار دے کے ان کی عزت افزائی فرمائی ہے وگرنا ابراہیم علیہ السلط وسلام کے والد آزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ابو لہب ان کا معاملہ سب کے سامنے ہی ہے کچھ نہیں کر سکے ان کے لیے خلید ہے اللہ کی ملت زمین و آسمان اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہی ہے خلت کے باوجود خرید بننے کے باوجود ان کے پاس اور اختیار میں کچھ بھی ہے. اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے